اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق حفظ اللہ کا سلسلہ اتروس حدیث با انوان توہید باری تعالی سول مدرس الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علیہ و صحبہ و ذریعتہ اجمعین اما بعد ہم نے گزشتہ نشست میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مبارک دیکھا کہ مماتا یشرق بلّہ ہیشی ان دخل النار جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوا ہم نے سے مبارکہ کے زیل میں شرک کی چار بڑی اقسام ذکر کیں شرک فضاد شرک ففات شرک فی العبادات اور شرک فی عادات تین مزید اقسام کا ذکر باقی ہے یہ تینوں ایک اعتبار سے شرک صفات کے زیل میں آ سکتی ہیں یا ایک ان میں سے شرک فل عبادات کے زیل میں آ سکتی ہے لیکن چونکہ کثرت سے ان تین اقسام کا شرک کیا جاتا ہے کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی موجود ہے اس لیے اکثر اہل علم ان کا علیحدہ سے بھی ذکر کرتے ہیں ان کی خطرناکی کو واضح کرنے کے لیے تو اس میں سے ایک ہے شرک فل علمی اللہ کی صفت علم میں کسی کو شریک کرنا اور جس کی عمری صورت مثلا یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا بھی کسی کو عالم الغیب مانتا ہو ہمارا ایمان ہے کہ غیب کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اگر اس کا کچھ حصہ کسی کو عطا کرتے ہیں تو اس میں اور اللہ کے علم میں سرے سے کوئی نسبت ہے ہی نہیں کہ ان کے مابین موازنہ کیا جائے یا کسی غیر اللہ کو عالم الغیب قرار دیا جائے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے غیب کے کچھ امور اپنی کتاب میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچائے ورنہ وہ بالکل ہی ہم سے مخفی ہے ان کی حقیقت و تفاصیل پھر بھی ہم ٹھیک طرح نہیں سمجھ سکتے لیکن یہ جتنے امور کا کچھ علم ہمارے پاس کچھ جز ہمارے پاس پہنچا کہ جنت کی کچھ تفاصیل قرآن کے اندر ذکر ہوئیں جہنم کا کچھ ذکر ہوا یہ سب ہماری نگاہوں سے ہمارے حواص سے مخفی امور ہیں اسی طرح اللہ صلی تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات کا ذکر فرمایا تو موت کے بعد کے مختلف مراحل کا ذکر آیا ملائکہ کا ذکر آیا کائنات کی جو تخلیق ہوئی تھی انسانوں کی جو تخلیق ہوئی تھی اہد الست لیا گیا تھا اس کا ذکر آیا تو یہ ساری چیزیں ہم سے مخفی امور ہیں غیب کے امور ہیں جن کا کچھ چھوٹا سا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ذری بات ہے اس علم کے ملنے سے جو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور جو بہت ہی چھوٹا ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان عالم الغیب ہو گیا اللہ کی صفت میں شریک ہو گیا اسی طرح اللہ سلحمت نے اپنے مقرب انبیاء کو رسولوں کو بھی غیب کا علم عطا کیا لیکن ایک دفعہ پھر وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے اللہ کی مخلوق تھے اور یقیناً اللہ کے محبوب ترین بندے تھے لیکن اس کے باوجود جو علم ان کو دیا گیا اس کا اللہ سبحانہ تعالی کی صفت علم سے موازنہ کرنا یہ انتہائی اپنے ایمان کو بگاڑنے والے امور میں سے ہوگا اور عقلاً بھی نامعقول امر ہے اللہ کا عطا کردہ علم ہے جو اللہ نے انبیاء کو عطا کیا اور وہ علم یقینا انسانوں کی نسبت اللہ نے ان کو زیادہ علم دیا اس لیے کہ انہوں نے بہت سے امور انسانیت تک پہنچانے تھے بہت باتیں کہ جس کی ایک عام انسان کو ضرورت نہیں وہ ایک نبی جو نبوت کے مقام پر فائز ہے اور جس نے اس قوت کے ساتھ دعوت دینی ہے کہ وہ آنے والی نسلوں تک وہ دعوت باقی رہے اور ایسے شرح صدر اور ایسے یقین کے ساتھ دعوت پہنچانی ہے کہ ہر قسم کے مسائب اور مشکلات کے اندر بھی وہ حق کی شمع جو ہے وہ جلتی رہے اس قوت قلبی کے لیے اس بات میں قوت پیدا کرنے کے لیے ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بعض امور منکشف فرمائے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الطا علم لََََََََََحق تم قلیل ولابقی تم کثیرہ اگر تمہارے علم میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو میرے علم میں ہیں تو تم کم ہستے اور زیادہ رویا کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ امور ہم سے زیادہ اللہ صنعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور یقیناً انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا کوئی نہیں talk اور یقینا ہمارے اور انبیاء کے علم کا سرے سے کوئی موازنہ ہے ہی نہیں لیکن جس طرح ہمارے اور انبیاء کے علم کا کوئی موازنہ نہیں ہے اسی طرح انبیاء اور اللہ صلم تعالیٰ کے علم کا بھی سرے سے کوئی موازنہ نہیں ہے تو اس کے درمیان فرق رکھنا ضروری ہے تو اللہ صنعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قبور کے احوال بعض اوقات آپ صلی اللّہ علیہ وسلم پر منکشف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ قبروں میں عذاب کس طرح ہوتا ہے اسی طرح اللہ صلّہ نے آپ کو غائب کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ جس کی سیر کروائی مہراج کے سفر کے موقع پہ اور مختلف آسمانوں کی سیر کروائی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کروائیں جنت و جہنم کے بعض مناظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھلائے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ پکا نقاب بکا وسین و کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملاقات فرمائی ایسے مقام پر بلا کر فرمائی کہ جب رئی علیہ السلام بھی جہاں تک نہ جا سکے تو یہ اللہ سلم تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے چونکہ آپ کی دعوت تا قیامت باقی رہنے تھی اور اس کو اتنی قوت مطلوب تھی اس دعوت کے اندر پیدا کرنا کہ وہ تا قیامت وہ دعوت ہر قسم کے ادوار سے اور ہر قسم کے فتنوں سے نکلتی ہوئی اپنی صاف شفاف سگر میں آخر تک برقرار رہے تو اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سے وہ امور منکشف فرمائے جو آپ کو وہ قوت بخشیں وہ آپ کو وہ یقین اور شرح صدر کی وہ کیفیت بخشیں کہ جس کے ساتھ وہ دعوت قوت کے ساتھ دی جا سکے تو اسی طرح موسیٰ علیہ کا قرآن میں ذکر ہے کہ نے کہیںتم کہ ہوتا ہے میرا مجھے دکھا تو مردوں کیسا زندہ کرتا ہے تو وہ اس بنیاد پہ نہیں تھا کہ آپ ایمان نہیں رکھتے تھے اس کے اوپر نہیں باللہ اللہ سما قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوچھا کہ قال اولم تؤمن کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں قالا بلا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں رکھتا ضرور رکھتا ہوں ایمان ولا کھلیا تو نقل لیکن اس لیے یہ طلب کر رہا ہوں تاکہ اطمینان قلب میں مزید اضافہ ہو جائے اور جب دوسرے انسانوں تک وہ دعوت پہنچے تو وہ میں اتنے یقین و ایمان کی کیفیت کے ساتھ پہنچا ہوں کہ اس کی تاثیر ان کے قلوب کے اندر بھی اسی طرح ہو تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو ایسے مقامات بخش علیہ السلام کو بھی بلایا اور مخاطب فرمایا کوہتور کے اوپر ملاقات ان سے فرمائی تجلی ان کے سامنے فرمائی تو پیارے بھائیوں یہ اللہ سلّت تعالیٰ نے یقیناً غیب کے علم کی ہماری نسبت عام انسانوں کی نسبت انبیاء کو ایک بہت بڑی مقدار عطا کی لیکن وہ اس سے عالم الغیب نہیں ہو جاتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم میں شریک نہیں ہو جاتے وہ اللہ کے بندے ہیں ان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ بشر ہیں اور اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور بشر ہوتے ہوئے انہوں نے عبادت کا اللہ کی عبودیت کا اللہ کی محبت و خشیت کا ایک ایسا عمدہ نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ جو تا قیامت انسانوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہے انسان جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو سوارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات واضح فرما دی کہ قل لوکن تو عالم الغیب کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا لستک تو من الخیر تو میں بہت سی خیر سمیٹ لیتا بہت سی بھلائی سمیٹ لیتا وہ ماں مسو اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی تو لیکن گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلواتی اللہ اللّہ تعالیٰ نے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے غیب کا علم ہوتا ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسبۂ خود کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے کے اندر گرتے بھی ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ مختلف مواقع پہ مہمات پہ جاتے ہوئے شہید بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے امور آپ پر منکشف نہیں فرمائے ہوئے تھے اسی لیے بہت سے واقعات ایسے ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ازیت پہنچی آپ کے صحابہ کو بھی ازیت پہنچی اور آپ نہیں بچا سکے اس لیے کہ اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس صفت علم میں کوئی اور شریک نہیں ہے ہمارے ہاں جو مروجہ بدات اور شرکیات ہیں اس میں سے ایک جوزیہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور جو کچھ تھا اور جو کچھ آئندہ ہونا ہے وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کا سب منکشف تھا اور گویا آپ کا علم اور اللہ کا علم ایک سطح پہ تھا نوزب اللہ منظالک یہ عقیدہ جو یہ نہ صحابہ نہ تعبین کسی سے منقول نہیں ہے جو سب سے بڑھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے تو محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہی کے احکامات کو پامال کر دیا جائے اور آپ نے خود جو اپنا مقام بتلایا اور رب ذوال نے جو مقام آپ کا بیان فرمایا اس مقام سے ان کو ہٹا دیا جائے اور کسی اور مقام پر لے جایا جائے, جائے تو یہ دونوں اللہ, اللہ سم کی شان میں بھی گستاخی ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی ہے دوسری جو قسم شرک کی اہل ذکر کی وہ شرک پھر تصرف ہے اس پہ کچھ بات ہم نے گزشتہ نشست میں کی بھی کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ کائنات میں کسی اور کی تدبیر بھی غالب ہے کوئی اور بھی امور کائنات چلانے میں کائنات میں تصرف کرنے میں کوئی اور بھی شریک ہے اللہ, اللہ سمۃع کے سوا ہواؤں کے آنے جانے میں دن رات کی جو میں سورج کے نکلنے اور گرہن ہونے یا ڈوبنے میں چاند کے نکلنے گرہن ہونے ڈوبنے میں اور رزق کے ملنے میں بارشوں کے برسنے میں زندگی و موت میں ان امور میں زلزلوں کے آنے میں مختلف آفتوں اور بلاؤں کے اترنے میں جو قدرتی طور پہ اترتی ہیں ان میں کسی اور کا بھی دخل ہے کوئی اور بھی ہے جو قدرت اور قوت رکھتا ہے اور ان امور کے اندر دخیل ہے کائنات کا نظام چلانے میں تو یہ کہنا ظہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شریک کرنے والی بات ہے تو شرک ف تصرف یہ عقیدہ رکھنا کہ کائنات کے امور کو چلانے میں رب کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے یقیناً اس سے بھی اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے آخری قسم میں پیارے بھائیوں شرک فل حکم حکم کے معاملے میں کسی اور کو شریک کرنا حاکمیت میں کسی اور کو شریک کرنا کسی اور کو یہ حق دینا کہ وہ حلال اور حرام متعین کرے اللہ کے سوا کسی اور کا یہ حق تسلیم کرنا کہ وہ قانون دے وہ نظام دے وہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور شریعت ہمارے لیے متعین کرے کسی اور کے بارے میں یقیدہ رکھنا بھی غیر اللہ کے بارے میں یقیدہ رکھنا بھی شرکی کی ایک قسم ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر کرتے بتایا بالخصوص نصارہ کا ذکر کرتے بتایا کہ وہ تخذ احبارحم و رحبان ارباب اللہ کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائق کو اللہ کے ساتھ رب بنا لیا تو رب کن معنوں میں بنایا یہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی جو عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے تو آپ نے جب یہ آئے مبارکہ سنی تو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم تو اپنے علماء اور مشائق کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں اس کو حلال ہو جس کو وہ حرام کہہ دیں اس کو حرام تم نہیں مانتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا فتع کا عبادت ہوں یہ یہ تمہارا ان کی عبادت کرنا ہے یعنی یہ کہ وہ کل تک ایک چیز حرام تھی اس کو حلال کہہ دیں اور ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کہہ دیں اور دین کے واضح اور محکم محکامات کو بھی تبدیل کر دیں تو تم اس میں بھی ان کی اطاعت کرو اس لیے کہ تمہارے خیال میں وہ مستقل بذات واجب الاطاط ہیں چاہے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے ٹکراتی ہو یہ شرک ہے تو پیارے بھائیوں عطاعت کے معاملوں میں حقیقتاً اطاعت کی حقدار صرف ایک ذات ہے وہ اللہ سمانت حقیقتاً حکم دینے کی حقدار صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ سمان ہم سب اس کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں اور اس کے احکامات کے سامنے سر جھکاتے ہیں باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنی اطاعت کی اتھارٹی اللہ سمان تعالی سے خز کرتی ہیں وہ اگر اطاعت ہم ان کی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے مثلاً ہم رسول اور امبیا کی اطاعت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے واتیو اللہ عاطی اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اطاعت کرو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو بلا چون چنا قبول کرتے ہیں جو کچھ آپ سے بھیجی ہوئی وہی پہ مبنی ہوتا ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے کیوں لیتا اب ازن اللہ کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے اللہ کہ ازن سے ان کی اطاعت کی جائے تو ہم انبیاء کی اطاعت کرتے ہیں اللہ نے انبیاء کو معصوم الخطہ بنایا ان کو ان کے ذریعے سے احکامات ہم تک پہنچائے تو ان کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا اور پھر امبیا کے بعد انبیاء تو معصومِ الخطہ ان کی طرف سے آنے والا تو ہر حکم بلا چونچر تسلیم کیا جاتا ہے لیکن اور بھی انسان ہیں جن کے اللہ نے اطاعت کا حکم دیا وہ جس اسی آیت میں عطی اللہ و عطی الرسول و اول العمری منکم ان اپنے میں سے اول الامر کی عمرا کی جو شریعی حکام ہوں یہ دین سے خارج جو دین سے باغی حکام نہیں جو شرع حکمران ہو تمہارے ان کی اطاعت کرو تو یہ اللہ کا حکم ہے ہم ان کی عطاط اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اسی طرح ہم والدین کی عطاعت کرتے ہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی عادیث ہیں کہ جو ان کی اطاعت پہ ان کی فرما برداری پہ کا ہمیں حکم فرماتی ہیں اسی طرح ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی عطاط کرتے ہیں دین کے معاملات میں ان سے سوال کرتے ہیں بس الہل دکری کن تم اللہ تعالیٰ عن کیوں کرتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے فرالََََََََََ علم جو مسئلہ اختلافی ہو اس کو عالم کی طرف لوٹا دو تو اس ليے ان کی بات مانتے ہیں اس لیے ان کی اطاعت کرتے ہیں تو ان سب کی اطاعت کس کی اطاعت کا جز ہے اللہ کی اطاعت ہم اس لیے ان کی بات ماننے کہ اللہ نے حکم فرمایا اور اس دائرے میں رہ کر مان رہے ہیں جس دائرے میں اللہ نے حکم فرمایا یعنی جب ان کی بات اللہ کی بات سے ٹکرائے گی تو چھوڑ دیں گے حکمران کی بات اللہ کی بات سے ٹکرائے نبی صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں ان ولاٰ نہ سنو بات نہ مانو بات تو جس امیر کی بات اللہ کے کسی شریع حکم سے ٹکرائے گی کسی غیر شریعمر کا حکم دے کر نہیں کریں گے والدین کی بات شریعت کے حکم سے ٹکرائے اور وہ کسی حرام کام کا حکم دیں کسی فرض سے منع کریں یا نوضب اللہ اللہ صحت کے ساتھ کفر و شرک پہ مجبور کریں تو قرآن کہتا ہے وہ انجا ہدا کا الشرق کبھی مالی صلی کبھی علم فلا فلاں حما اگر والدین اس پر مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ کسی ایسی ذات کو جس کا اللہ کا شریک ہونے کا تمہیں علم نہیں ہے تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں فلاں ہما وہی دین جو حکم دیتا ہے ان کی اطاط کا وہی کہتا ہے ایسی حالت میں ان کی اطاعت نہ کرو اور یہی معاملہ علماء کا ہے وہ جو حدیث اپ کے سامنے نقل کی کہ اہل علم کے بارے میں بھی یہ یہود و نصارا کا طریقہ بتلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کی طرف سے اگر غلط بات بھی आएगी باطل بات بھی آئے گی وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بھی کہیں گے اور کوئی درباری عالم جو ہے وہ حکمرانوں کی رضا کی خاطر دین کے محکم احکامات کو بھی بدلے گا تو اس میں بھی ان کی اتات انوں کی طرح کی جائے تو یقینا یہ ہمارے دین نے ہمیں ہے یہ وہ حدود ہیں جن میں رہ کے ہم اتات کرتے ہیں انمات معروفات نیکی کے کام میں تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ ہمارے معاشروں میں پھیلے ہوئے شرک کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے ہمارے ہاں یہ سارے غلو ملتے ہیں آپ کو کہ پیروں کو یہ مقام دے دیا جائے کہ وہ جس چیز کو حلال کہیں وہ حلال جس چیز سے منع کر دیں وہ منع اور چاہے وہ شریعت کے کسی کتنی محکامات سے کیوں نہ ٹکرا رہی ہو تو یقیناً اس قسم کی عطا جو ہے اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے اور اہل علم کی بھی جب ہم مطالعات کرتے ہیں اور دین کے امور میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں تو یہی سوچتے ہوئے اور کیوں رجوع کر رہے ہوتے ہیں اس رجوع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے کہ ہم ایک عام آدمی ہیں ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکیں کہ اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے اور کیا نہیں مطلوب کس چیز کا اللہ نے حکم دیا کس چیز سے منع کیا اللہ کی پسند و ناپسند کیا ہے تو ہم علماء کے پاس یہ نہیں جاننے جا رہے ہوتے کہ وہ اپنی ذاتی رائے بتائیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پسند کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے اور ہم ان کو زیادہ علم والا جانتے ہوئے اللہ کے احکامات سے زیادہ واقف اور زیادہ معارفت پہ جانتے ہوئے اس لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن بالفرز دین کی وہ محکم چیزیں جو ایک عام آدمی بھی جانتا ہے جس سے ایک عام آدمی بھی واقف ہے ایک عالم اس کے برخلاف کوئی بات کر دے ایک عالم جو ہے وہ کافروں کی رضا کے لیے یہ فتویٰ دے دے کہ بھی جہاد منسوخ ہو گئے زمانہ ہی نہیں رہا حالانکہ ہم میں سے ہر بندہ ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ جہاد نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیا کا طریقہ ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے جہاد صحابہ کا ہے تو رضوان علیہ مجمعین یقیناً کوئی ایسی بات کرے گا تو ہم اس کی بات کو توجہ نہیں دیں گے اس میں اس کی اطاعت نہیں کریں گے اور ہم جو شریعت کا واضح ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے کوئی عالم جو ہے وہ خود کو عالم کہلانے کے باوجود وحدت ادیان کی طرف دعوت دیتا ہو اور وہ ایسی کانفرنسوں میں جا کے شریک ہوتا ہو جہاں یہودیت عیسائیت اسلام ہندو مت سب کو ملا کے کوئی چوتھی چیز بنانے کی بات ہو رہی ہو تو اتنا بنیادی دین کا فہم ہر مسلمان کے پاس ہے کہ یہ باطل حرکت ہے اور اس کی دین اجازت نہیں دیتا کوئی یہ کرے گا ہم نہیں مانیں گے کوئی اس دور میں غامدی کی طرح جو ہے آ کر یہ فتوی دے کہ موسیقی بھی جائز ہے اور پردے کا بھی یہ تصور نوز بلّہ جو ہے وہ جو مہات المومنین کے یہاں جو تھا وہ سارے کا سارا تصور بھی من گھڑا تھا نوز تو کوئی اس قسم کی ہمارے درمیان پھیلائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات کی اور اللہ سلّیٰ کے واضح احکامات کی مخالفت کی طرف بلائے یقیناً ہم اس کی اطاعت اس میں نہیں کریں گے تو یہ اطاعت میں ہمارے ہاں یہ افراد و تفرید پائی جاتی ہے یہ غلو پایا جاتا ہے کہ ان امور کے اندر اندھی اطاعتیں ہمارے معاشروں میں بعض طبقات میں بعض افراد میں آپ کو نظر آتی ہیں اور شرک فی الحکم ہی کا ایک بہت بڑی صورت جو ہے جو اس دور میں جو ایک ابتلا عام یا وبائے عام کی طرح پھیل چکی ہے وہ پیارے بھائیوں یہ جمہوری نظام ہے جو ہماری گردنوں پہ مسلط ہے کہ جہاں انسانوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ حلال و حرام کا تعین کرے وہ تو علماء کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کو بھی یہ مقام دو گے تو یہ شرک ہے کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو گے تو کجا یہ کہ ان پڑھوں کو جن کو قرآن کی چار صورتیں بھی نہیں ٹھیک پڑھنی آتی ہیں ان کو یہ مقام دے دیا جائے ایسے سو ڈیڑھ سو دو سو جاہل جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر وہ فیصلہ کر لیں کہ یہ قانون ہے تو قانون ہو گیا ابھی آپ کل پرسوں کی خبریں سن لیں تو کے جی پارلیمنٹ کا آخری دن تھا اور پانچ سال پورے کرنے والی بہلی پارلیمان آئی پاکستان میں اور اس کی خاصیت اس کے کمالات کے گنوائے جا رہے ہیں کہ اس نے ایک سو اٹھارہ قوانین پاس کی ہے کس کی اجازت سے پاس کیے کس نے ان کو یہ حق دیا ہے کس دین کو اور اسلام کو ماننے والے ہیں وہ اگر وہ خود اپنے آپ کو قانون ساز سمجھتے وائس آف امریکہ کے تو الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ پاکستان کے قانون سازوں نے ایک سو اٹھارہ بل پاس کیے نوزب اللہ منظالی یعنی وہ قانون ساز ہو گئے ان کو یہ حق مل گیا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں آ کر خود قانون بناتے ہوں تو اب ایک ایک قانون اٹھا کے دیکھیں وہ حلال حرام متعین کر رہا ہے جو دہشت گردی کے خلاف قانون ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سی ڈی بانٹنا منع ہے منع کا کیا مطلب ہے وہ حرام قرار دے رہا ہے اس کے اوپر ایک سزا متعین کر رہا ہے جہاد سے متعلق کوئی سی ڈی تقسیم کرے گا تو اس پر اتنا عرصہ اس کو جیل تو جس کے پاس سے برامت ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں جو فوت ہوئے دنیا سے تو ان کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں تھا اسلحہ موجود تھا ان پہ کون آ گیا کہ جو منع کرے کہ جی اسلح نہیں رکھیں گے وہ اور جس کے گھر سے اسلح برآمد ہو گیا اس کے اوپر اتنی سزا یہ کہاں سے یہ چیزیں اخذ کر رہے ہیں کس نے ان کو حق دیا کہ یہ اس کو حرام کریں اس کو حلال کریں اس کے اوپر سزائیں متعین کریں سب اپنی ہوائے نفس سے سب اپنی عقلوں سے اپنی خواہشوں سے اپنی مرضی سے تو یہ شرک کی وہ صورت ہے جو رائج ہمارے ہاں کہ انسانوں کو حق دیا گیا مقننہ کہا جاتا ہے پارلیمان کو کہ وہ قانون سازیاں کرتی ہے, فیصلے کرتی ہے اور وہاں بیٹھنے والا کوئی ایک بندہ بھی علماء پر نہیں ہے کہ جو سارے کے سارے دین کا علم رکھتے ہیں یہ حدود و قیود جانتے ہیں کہ کن امور کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اس کے اندر ہم دین کے عمومی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور مقاصد شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی قانون بنا سکتے ہیں نہیں وہ جو ہیں وہ اسالف پہ نہیں جانتے ہیں صور اخلاص نہیں پڑھنی آتی ہے تو وہ جیسے چاہتے ہیں جو چیز مناسب سمجھتے ہیں وہ اس کو حلال کہتے ہیں جو چیز غلط سمجھتے ہیں اس کو حرام کہتے ہیں اور ہمیں انسانوں کی کروڑوں کی آبادیوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان حلال و حرام جو ان انسانوں کا بنایا ہوا حلال و حرام ہے اس کی اطاعت کریں تو جمہوریت کھڑی اس اثاث کے اوپر ہے کہ عوام کو قانون سازی کا حق ہے اور عوام جس چیز کو چاہیں حلال کہیں عوام نے پا پاکستان میں آج تک چونکہ سود کو عوام مل کر یا عوام کے نمائندے مل کر حرام نہیں کہہ رہے تو اس پاکستان میں سود آج تک حلال ہی ہے عملن جاری اور ساری ہے اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے کوئی پکڑ نہیں ہے تو بدکاری کے اڈے چلے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے ہاں کوئی جو ہے وہ دین کی طرف دعوت دے رہا ہو کوئی جہار کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہو کوئی مجاہدین کو اپنے گھر میں جگہ دے رہا ہو تو اس میں سے ایک ایک چیز کے اوپر آپ کو سزائیں لاز جو ہیں ان کے اندر مل جاتی ہے تو بہرے بھائیوں یہ اثاس ہے جمہوریت کی اور یہ ایک بنیادی سیدھی سادی فہم کی بات ہے جس کے لیے کوئی بہت بڑا فلسفہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے صبح شام آپ کے ٹی وی پہ یہ باتیں چلتی ہیں کہ عوام کی عدالت میں فیصلہ لے جائیں گے عوام جو فیصلہ کریں گے وہ سارے آنکھوں پہ ہوگا عوام کی حاکمیت ہے ہمارے ملک کے اندر اب ہم کسی اور کی حاکمیت نہیں قبول کریں گے یہ سب کے سب انسان کے بنیادی ایمان سے ٹکرانے والی باتیں ہیں تو یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں جو غصب کر کے یہ انسانوں کو دینا چاہتے ہیں اور یقیناً کوئی مسلمان فرد اور مسلمان معاشرہ یہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ میں یہ چیزیں لے لے ہم رب کے بندے ہیں اور ان الحکم اللّہ للہ حکم اللہ کا ہی چلے گا اللہ کی زمین کے اوپر اللہ اللہ الخلق الامر مخلوق بھی اسی کی ہے امر بھی اسی کا چلے گا کوئی اور نہیں ہے کہ جس کا اس زمین کے اوپر چلائے اور انسانوں کے اوپر اللہ کی مخلوق کے اوپر نافذ کرے تو یہ کی تین مزید صورتیں تھیں یہ کل سات صورتیں ہم نے ذکر کیں شرق فاد شرک, شرک صفات شرف الادات شرق العبادات شرق العلم شرک الترف اور شرق الحکم تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ علماء نے مختلف انداز سے تقسیمات کی ہیں اس کو بیان کے طرز میں یا تقسیم کے طرز میں فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ مفہوم انشاءاللہ جو ذکر ہوا یہ اہل علم کے ہاں ان شاء متفق علیہ مفہوم ہے اور دین کی بنیادی امور میں سے ہیں جو ہر مسلمان کی زبان پہ اور اس کے سینے کے اندر محفوظ ہونی چاہیے اس کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے اور اللہ کی ناراضگی والے امور سے بچا سکے اللہ سمانتعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دیں اللهم بحمدك ونشهد اللہ, اللہ